ہم ہم اور بلند ہے اور کچھ نیروदाबाद پر गाना አለበት تو ہم کا رقمدار اور بالغی صرف کا ہم یہ کہہ ہے کچھ عدد پر روز ہے اور کام کا حال بتایا رہا ہے یہ نہ کہ باہر کرنے کی یہ بات ہے کیا یہ দোকান زمین آزاد ان کے باقی رکھی آزاد پر بات آزادی جن کا نام ہے शक्ति में और भी बढ़ हुई है जो और है कम होगी گوبر کا سوچتا ہے اور گرام لا ہوا ہے جن کو آئے ہیں اور اس مزہ مقرر سے لے کر شام تک یہ خبر और رہیں گے اور قو مصبہ اور سارے لوگوں کو کیا اور یہ خبر کرتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اور سفر और تھے تو اور और जो लोग महत्व करते हैं उनके लिए इंजाम हो सकता है दुरुस्त करता है मात्रवा پتہ آنے کا بیدار لگائے بتایا اور اس کا پتہ آیا پھر کو یہ تاریخ ہے اور یہاں نے ایک اصول کے طور پر مطالعہ کرایا اس بات کو اخبار نظام کا جو ہے اور وہاں راه ہو رہا ہے اپ کا کار جو تو اس کو ہے حال حال جوان میں حال ہوتا ہے کیا تو سامنے دونوں سامنے دونوں یہ اور نبی کو لگا سکتے ہیں ہم شیرنگ کا دین امن عمر واقع ہے ہاں خبر دیتا ہے دیننا تافتان الفطارات کو قیامت کو ہو تو بولے گا تعال دیکھنا کہ ہم مان جاتا ہے اسے آباد آتی ہے ہم کیا سترہ آدمی کو مقابلہ وہاں سے سارے گرے کا صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر سکت جاتا یا اللہ اور بات نہیں اور بیچے بات کے لئے یا اللہ اور بات نہیں وہ بات نہیں سکتو وہ بات نہیں سکتو وہ بات نہیں سکتو لگے بیٹھ جا کر یہاں ملے تو اللہ تو مالا اللہ ہماراں تو مہتر ملدہ کہ اللہ آجنا ہماراں سکتے ہیں بلا مشکل کام درمیان لگاتا ہے اور करेगा बात के के के दौर में दौर में दौर में वहां खुलासे होते थे क्या बढ़ाते थे दहरीज इनका स्कूल के अनुसार थोड़े बच्चों को पार खेरा था इत्यासोड़ क्यों है हमें नजर आ रहा इत्यासी क्यों हमें नजर आ रही है इत्यादी से कलम क्यों हमें नजर आ रही है करते करते सिंह बातों ने पकड़ कर दिया कि हम किसी जी को क्यों मानते हैं क्यों हमें नजर आरोप को हम मानते हैं मानते हैं नजर आ रहा है क्या नजर नहीं आ रहा है तो कितने जनता रेस्ट दिया है कि हम मान से नजरा रहा है मां से नजर आ रहा है ना से नजरा रहा है और कैसे मानते आगे गर्मित्र नजर आ रहा नजर आ रहा मानते हैं क्या अल्लाह ने छोटे बेटियों को क्या मता समझाया उनका निकोन है लगन का एक साथ है आप मानते हैं क्या मानते हैं जो मानते हैं नजर सात नकल है जी अगर कहां है आपको नजर आ रही है नजर नहीं आ रही है नजर नहीं आ रही और नगर मारने वाले अगर को मानता है नगर मानने वाले अगर नगर मानना पड़ेगा کتابوں کے لکھے ہوئے عام طور پر جاتا ہے کہ بلائے بڑے کو پہلے وہ کتاب نزی رسی پر ہے کہ ہم کپڑا سنتے ہیں ایسا کپڑا سنتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن نرو ککر والے آدمی انسانی کر اور آج بھی بلاتے بناتے ہیں یہ کپڑا ہے یہ ستا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ہو رہا آپ بس بلا رہے ہیں ہمارے سر یہ کہتے ہیں کہ نظر رکھتے نہیں آ رہا بتا دیے تو بار ہوگی کپڑا سونا چاہ رہا کپڑا دھونے جا رہا ہے وہ کپڑا تیار ہوگا سلائی کرے ہے تو جو ندی کے ساتھ چل ہے ہمارا ہے اب سارے مسجد کر رہے تھے ہم بھی چاہ رہے وہاں ہم تو نہیں ہے اکل والے آدمی والے بات کرائے تو اصل والے کو آئے انہوں نے سارا بادشاہ کو سکھایا کوئی بھی بول سکتا جو بولتا ہے وہ بھی بادشاہ کا اور میرے گاڑی مارے ہو نا تو سب کو منہ بڑا اور بادشاہ کو مجھے سارے ملکوں کو عوام کو بادشاہ کو دیکھے یہ بات ہے بادل کیسا فرق پتہ ہے بادل والوں نے میں رکھنے بادل کے آداب کو ہنسبا بنا کر ہنسے بنا کر اور اس میں کامیابی کا یقین رہ کر اس کو آگے بنائے اور ہمارے طرف جو بوجھ مار والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جس بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات وہاں کے ساتھیوں کو نیچے اور ڈالا جاتا تھا اور وہ ذکر ڈرا جاتا تھا بہت مصیبت تک نہیں اور اس بات یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہاؤں نہ یہ ہونے والی بات نہیں بڑے واپس کرتے کام قبول کرو اور وہ چیز پسند نہیں ہے جس میں سر نیچے اور جاؤں <دلاؤسٹا> <Sessy> <Sessy> <temos> میں سرجرنے <فضلاشر> لیے دس سالوں میں انتالیس آدمی سکار ہے کہ شروع کے دور میں موجود ہے بہت کم غائب ہوتے ہیں اور شروع کے دس سال دور میں بہت کم موجود ہیں چار سال بڑھے بنا رہے ہیں سب پر محنت کرتے ایسے موجود ہے گاؤں ہے ہمارے اور کوئی چاند کو کیا تھا ہماری رضا यहां کی اور اچھا انتظار کرنے کا بتایا کہ آدمی آپ کے گاؤں کا تو یہاں پر نہیں ہے انہوں نے کہا سب مان لے گا سوچا دیکھا ہم کے بارے میں کتاب بارہ مطلب بارہ باز ہوئے پنڈتوں کو بلایا اور خالی کیا باتوں نے کہا کہ ادھر کی طرف ان پگ کی طرف ایک بہت کمی روحانی بات میں آیا ہے وانی میں کام بہت ہو رہی ہے سارے لوگوں کا خرچہ ہوتا تھا یہ بات ہو رہا ہے میں تم بتاؤ ہم کیسے جمع کرتے ہیں گریبوں کو یقینوں کو سب کو دبا کر پہلے سے من کرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ پہ ہمارے کام بندے نہیں کام وہ ہو یہ کہتے سب کے خیرات کرو سب سے کام بنتے ہیں پیسے دلو ہوں گے اپنے پیسے دلوں بتاؤ تمہارے پاس رہے ہیں اور سب تمہاری محمد دس سال انتالیس چالیس ہزار میں میرے بالو کا دلانے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، سے مل نہیں سکتے دس سال تکلیف اگر تین سال میرے بالو کا دلان میں کے بعد نام تو سکتے ہیں بچنا کسی دھیان کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے لیکن جو کو پہلے معمولی پودا ہوتی ہے بڑا ہوتا ہے اس کا پھل تکتا ہے پھل کا موسم آتا ہے اور اس کی قیمت ہے کہ میں کی جار یہ جو تھی یہ خاندان کے پاس ہوتی تھی اور کے مکی دور میں عثمان جن ابھی ترا اس وبیلے کا بڑا تھا اور چار کے ہوتی تھی چالی مجھے کوئی شک نہیں عمان چالی میرے ہاتھ میں متا پتا بتایا اس کوئی کے پود پہ ادر کی تصویریں اٹھائی آپ کے بعد بدلاش جی کو अलग अलग शुक्रिया जब आपके उम्मान ने बुलाया माफ करने वाली जो उनसे शादी वापस और अभी ऐसा है कि क्या मत ये शादी तुम्हारे खानदान के पास रहेगी और तुम्हारे खानदान से उसको कुछ नहीं लेगा مجھے یاد ہے ہم دوسرے اور زمانے میں تھا اور ہمیں اور کھانا کیا ہوئے دور ہوں اور میں تا تو انا وقت پر اس کی یاد میں کا میرا یہ نام ہے میں سارے گاؤں کا رہنوں ہوں اپ اپنا کمیونٹی سے بات کروں گا میرا کام چلا اپ نے ایسا تو اپ خطاب کرے صدا ہے یہاں لا کھانے پر بھیجنے ہے کتنا دیر سے یہ پڑے گا اور یہ پرہیز میں پرابلم ہے یہ تک متعلق ہے ایسا مسئلہ نہیں بالکل جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات مزید لانے مارتے ہوئے کہا سکتے بتاؤ وہ تمہاری مدد کریں پھر وہ نظام پر چلتے رہے مندری کو ہیں اور ناچ رہے چلے پڑے جہاں تک جیسے روک رہا جب مت فخر ہوا اور چھت پر چلایا اور جان کا دام دوست اور کہتے ہیں شکر ہے میرا باپ پھل گیا اور نہ نے بات کی تھی کہ آپ بنا نہ دیکھے گو میں نے اپنا سامان کر دیا ہے بہت خوش ہو بہت بڑا بھروسہ لہر کا تو اپنی زندگی بلارے گا اور زندگی اپنا جو آیا میں حضور سردار کے حفیظ میں کہا کے اخبار میں اور یہ مت کے حوالے میں میرے پاس شوق ہے اور اس اپنا اور اس اپنانے کے بعد کل مارے سے تویاں کر سکتی ہو جائے گا بڑا قیمہ پیدا آج بھی ہو جائے گا بڑا قیمہ پیدا آج کر سکتی ہے اور پیدا کر پڑے نصر کو اتر سکتے ہیں جلدی سے کتار اندر اب بھی